السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرک الحمد للہ کرم حضرات سوالات کی یہ نشست ہے اور سوالات اتنے زیادہ ہیں سارے سوالات کا جواب دینا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے آپ کے ہم سب کے مربی فضیلت الشیخ مختار مدنی فیض اللہ اور دیگر مشائف یہاں پر موجود ہیں آپ اور آپ کہ جو بقیہ سوالات یعنی کسی کے اگر سوالات کا جواب نہ مل پائے تو شیخ سے براہ راست یا فون کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال رمضان المبارک کے تعلق سے ہے اور وہ یہ ہے کہ حرم کے اندر کوئی شیخ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بیس رقم ترابی نہ پڑھے اس کی تراویح نہیں سب سے پہلے تو میں ان کے علاوہ سونے کی نشاندار سارے شکردار ہیں تمام دیداروں کے شکر دار ہیں اسکت کروائی اور شرف اللہ اور شہر کے علاقہ اللہ کے ایمان سے آپ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا بھی پرنا ہونا تھا لیکن شخصیت یہاں موجود تھی تو جب مہربانی تو انہوں نے کہا کہ جہاں شیخ برمان صاحب جنوب ہوں وہاں لاس چندر کی ابلی کی نظر نہیں ہے وہ ہماری مانگی کر رہے ہیں اور ہمیں پوری طرح سے مکمل حمایت حاصل ہے اس لیے کسی طرح کی ان کی ضرورت نہیں ہے سر کرتے ہیں اور اس طریقے سے کہتے ہیں سر کی حمایت میں اس لیے ہمارے لائے تو میں نے ماسب سمجھا کہ ان کے استحام کو اور شہر کے تعلق سے ان کے جذبات دیں ان آپ کے سامنے نہ کر سکوں اور انہیں سلام کا جواب دینے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں جواب دینا چاہتا ہوں اپنے شہرین سے بھی اور میں تو لائف ہوں لیکن پھر بھی ہو سکے گا جواب بھی پوچھ کروں گا اور ان شاء اللہ ہمارے شہری بھی آپ لوگوں کو سلام جواب دے رہے سوال ہمارے شہر کا یہ ہے کہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی سرکار تراویم نہ پڑے اس کی تراہی نہیں ہوتی میرے بھائیوں اللہ کے رسم اللہ گیارہ کام کر کے آتا ہے کسی حدیث سے سبوت نہیں ملتا ہے نہ اللہ کے صحابی سے خاص طور سے ثابت صلی اللہ تعالیٰ تعان سے جو باتیں مشہور ہیں بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے سرکار قابل یہ صحیح ثابت نہیں ہے حدیث یہ ہے کہ انہوں نے اور جو مث وہی پکڑنے کے لیے ان کو था। اور اس طریقے سے حضرت فاروق بھی تھی اور آپ کا معلوم بھی تھا اور آپ کا عمل بھی تھا غیر رمضان گیارہ سے اور اس سے نے تراوی نہیں پڑی ہے اور حدیث آتی ہے کہ تین راتوں تک آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی اور جب دیکھا آپ نے کہ سارے لوگ تراوی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں جام اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خوف لاحق ہوا حدہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فرد ہو جائے اور ہماری امت اس کی طاقت نہ رکھے اس لیے اس خوف سے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانا جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا رمضان کا مہینہ گزرا شوال محرم سفر ربی الاول کی بارہ تاریخ کو آپ کے پاس ہو گئے پھر دوسرا رمضان آپ کو مل نہ سکا اور اس کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے وہ بہت ساری چیزوں مصروف ہو گئی مختصر خلافت تھی انہیں موقع نہ مل سکا اور نہ ہی لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا ہونے کا کرنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا یہ شرف ملا یہ فضیلت ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام عبدالبر رحمتہ اللہ علیہ نے التمہید کے اندر امام حسط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اور ان کے فضائل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین راتوں تک جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراوی پڑھائی تھی اس سنت کا یہ اور اسے زندہ کرنے کا صرف اگر کسی صحابی کو ملا خلیفہ راشد کو تو انہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کیونکہ ان کے رضی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں مصروف ہو گئے دو سال چند مہینے ان کی خلافت تھی انہیں موقع نہ مل سکا یہ فضیلت اگر کسی کو ملی تمرے فالو پر دلّا دار کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا کیونکہ سب لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے کوئی اس ستون کے پیچھے کوئی اس ستون کے پیچھے کوئی یہاں کوئی یہاں کئی دو لوگ ہیں کوئی تنہا ہے اس طریقے سارے لوگ نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور جو جمع کیا یہ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی انہوں نے یہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نے تین دنوں تک جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا لیکن فرد کے خوف سے یہ چھوڑ دیا تھا تو اس لیے جب وہ خوف ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے وفاظ سے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے گیارہ اکعت کے لیے جمع کر دیا تو گیارہ رکعت یا تیارکعت یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے کبھی بھی پوری زندگی اس سے زیادہ نہیں پڑھی کبھی بھی آپ نے نہیں پڑھی اور جو لوگ حدیث پیش کرتے ہیں دلیل میں سلاۃ اللہ المنا مسنا کی رات کی نماز دو دو کر کے ہے تو میرے بھائی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے اس میں عدد رہی بیان کیا گیا ہے لوگ اس حدیث کو پیش کر کے قیدری کہ گئے میں نے فرمایا کہ رات دو دو کر کے ہے تو دو دو کر کے کتنا بھی پڑھتے رہو تو کتنا بھی اگر آدمی پڑھے گا تیئیس ہی پڑھے پچاس بھی پڑھ سکتا ہے سو بھی پڑھ سکتا ہے جہاں تو اس میں تیز کی تعداد تو نہیں موجود ہے لیکن وہ جو حدیث دراصل اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تھا رات کی نماز کا کیفیت کی کے بارے میں کہ رات کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے تو آپ نے کہا کہ دو دو کر کے یعنی رات کی نماز جو سند نمازیں ہوتی ہیں دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں اور جو دن کی نمازیں ہیں مصنون وہ بھی دو دو کر کے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ سلاۃ اللیل و نہاری متنا متنا رات اور دن کی نماز دو دو کر کے فرد کے علاوہ تو آپ نے وہاں کیفیت بیان کی ہے آپ نے وہاں طریقہ بیان کیا ہے اور اس طریقے سے آپ نے وہاں پر عدد نہیں بیان کیا ہے کہ وہاں پر تیئیس رکعت یا بیس رکعت کی آپ نے نہیں بیان کیا. آپ نے, کیا آپ نے کیفیت بیان کی ہے کہ تراویح کی نماز یا قیام العلر رات کی نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کی جو سنت ہے وہ میرے بھائیوں وہ جو ہے گیارہ یا تیرہ رکعت ہی کا ذکر ملتا ہے اور بیس رکعت یا تیس رکاط کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نہیں ملتا ہے عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر بیس رکعت ہوتی ہے مدینہ کے اندر بیس رکاو وہ بھی سوال ہمارے بھائی نے مجھے دیا تھا اس کے اندر تو قبل اس کے وہ سوال پھر دوبارہ کیا جائے اس کی مناسبت سے اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے مکہ مکرم، مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر دو امام کے پیچھے جو ہے بیس رکعت پڑھی جاتی ہے دس رکعت ایک امام پڑھاتا ہے اس کے بعد دس رکعت ایک دوسرا امام پڑھاتا ہے اور اس طریقے سے یہ جو مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے چونکہ وہاں پر نمازوں کی فضیلت ہے اور مختلف ملکوں سے لوگ آتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے کوئی پہلے پہنچتا ہے کوئی بعد میں پہنچتا ہے تو اس طریقے سے کہ تمام لوگوں کو اجر اور ثواب مل جائے لہذا اس نایے سے وہاں پر یہ چیز کی جاتی ہے اور جو مکہ مکرمہ اور مدین منورہ کو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں ایک چیز کو دریل میں وہ پیش کرتے ہیں جبکہ مکہ مکرمہ میں اور مدین منورہ کے اندر اور بہت ساری چیزیں وہاں کے ائمہ اور وہاں کے خطبہ اور وہاں کے لوگ کرتے ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں وہاں کے لوگ آمین کہتے ہیں رفادین کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہاں کے ائمہ جو وطر کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارے ملکوں کے طریقے سے نہیں پڑھتے بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں تین رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں یہ چیز ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ یہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لوگ دکھاتے ہیں تراویح کا عمل یہ تو لوگ جو ہے یہ بیس رکا تراوی دکھا دیتے ہیں اپنے ٹی وی چینلوں پر لیکن جب اتر کی بات آتی ہے تو ٹی, ٹی وی چینل لوگ بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم پڑے گا کہ بھائی وہاں پر جو ہے یہ اتر کی نواز ویسی نہیں ہوتی جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عدل اور انصاف اور امانت اور دیانت کے تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ لے لیں اور باقی تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیں وہاں کے عقیدے وہاں کے کا طریقہ نماز پڑھنے کا یا اس طریقے سے اور جو دیگر ان کے معاملات تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں مکہ مکرمہ مدین منورہ کے لوگوں کو اگر آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں تمام چیزوں کے اندر سمجھے صرف بیس رکعات ہی کے اندر کیوں سمجھتے ہیں باقی اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر آپ ان کو اپنا امام یا اس طریقے سے وہاں کا جو عمل ہوتا ہے اسے آپ مجھے لیا آگے نہیں سمجھتے ہیں تو میرے ساتھ ہیوں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ گیارہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے یا ام سلما کی اس سے تیار رکعت کا ذکر آتا ہے اس سے زیادہ کا ذکر حدیثوں کے اندر نہیں آتا ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق جامع اس سے بعد غالباً خواتین میری سوال ہے یہ حاملہ ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہی ہوں تو کیا مجھے یہ لینا ہوگا یا بعد میں روزے رکھے حاملہ اور مردیا حاملہ کہتے ہیں حمل والی عورت کو اور مردیہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو دودھ ملانے والی ہو اس کے بارے میں یا یعنی ان لوگوں کا کیا حکم ہے کہ اگر روزہ نہ رکھیں تو اس کے بارے میں سلف کے دو اخوال ہیں ایک اور تو یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے وہ قضا کریں بعد میں جب انہیں موقع ملے بعد میں قضا کریں عبد اللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے جو صحیح سنت صنعتیں دونوں ثابت ہوئی ہے کہ یہ دونوں پگا نہیں کریں گی بلکہ یہ دونوں فدیہ دیں گی فدیہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا کیوں اس لیے کہ حمل اور دودھ کھلانا یہ تو ایسا عذر ہے جو شریعت کے اندر مقبول ہے اور ان دونوں عذر کی بنا پر شریعت نے ان دونوں کو رخصت دی ہے لہذا اگر کوئی عورت فرد کرے اس مہینے میں حمل سے ہے اور پھر جب اگلا مہینہ رمضان کا آئے گا تو بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس کے بعد پھر جو رمضان آئے گا پھر بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ہر رمضان یا تو حمل میں گزرتا ہے یا دودھ پلانے میں گزرتا ہے لہذا ایسی عورتیں خواتین دائر بات ہے بے روزوں کی خضا کب کر سکیں گی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو روزہ قضا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں وہ روزہ قدا کر دیں اور اگر اس کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے تو پھر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے محققین علماء کا جو خطوہ ہے وہ یہ کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں اگر طاقت ہے تو قضا کر لیں جیسے نام ہے سردی کا مہینہ آتا ہے تو سردی کے مہینے میں دن چھوٹا ہوتا ہے راتیں بڑی ہوتی ہیں اس میں اگر قضا کرنا چاہیں اس میں کر یا اس طریقے سے اگر اس کا بھی موقع نہیں ملتا ہے تو پھر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یہ زیادہ دونوں میں سے جو ان کے لیے مناسب ہے اس پر عمل کریں حاضہ محمد اللہ علیہ وسلم ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں صاف کر سکتے ٹوتھ پیسٹ بھی دانت کی صفائی کا ایک نیا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی اور آپ اسے مسواق وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے بعد میں بنایا گیا اس کے استعمال کرنے میں کوئی حج نہیں ہے اور جہاں تک رمضان کے اندر استعمال کرنے کی بات ہے تو بھی کوئی حج نہیں ہے اسے انسان استعمال کر سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جب اسے استعمال کرتا ہے جسے ذائقہ ملتا ہے اور ذائقہ مل جانے کی وجہ سے کچھ لوگ اسے مکرو کہتے ہیں حالانکہ مکروح نہیں ہے یہ چیز آپ کے لیے جائز ہے درست ہے کر سکتے ہیں کیونکہ ذائقہ تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو بھی آپ کو ذائقہ ملتا ہے خاص طور سے جب گرمی کا مہینہ ہو اور آپ گلی کریں تو اس وقت جو ہے زبان جو ہے پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس طریقے سے انسان کو ذائقہ ملتا ہے لیکن اس ذائقے سے اس کا وضو ان کا وضعہ نہیں ٹوٹتا ہے حتیٰ کی ذائقہ چکھنے کی بھی اجازت شریعت کے اندر ہے اگر کوئی ایسی خاتون ہے جن کا شوہر جو ہے اگر نمک زیادہ ہو جائے کھانے میں مرچ زیادہ ہو جائے وہ ناراض ہو جائے کرتے ہیں تو یہاں تک شریعت کے اندر اجازت ہے کہ وہ ذائقہ چکھ سکتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمی نے زبان کو تاثیر دی ہے کہ زبان پر کوئی چیز رکھیں گے زبان فوراً بتا دے گی کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کٹا ہے اللہ میں اسے آپ کی آنکھ کو دیکھتی آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کو لا ناک دیا ہے سونگ لیتے ہیں کہ بدبو ہے یا کیا ہے ایسی زبان کو اللہ نے طاقت دی کوئی بھی چیز رکھیں گے فوراً زبان بتا دیتی ہے تو اگر آپ اسے نگلیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا لیکن اگر آپ زبان پر رکھ کر کے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ میٹھا کھٹا اور پڑوا فوراً تھوک دے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ایسے یہ بھی ہے جو آپ مہجون کرتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں اس کو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اسے نگل جائیں گے کھا جائیں گے تب روزہ ٹوٹے گا اگر مغل دیں گے تھوک دیں گے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا زکات کے متعلق جو سونا دی ایفٹ دیتے ہیں اس پر زکات ہے کیا زیورات پر زکات کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جو اپنی عورتوں کو ہم دیتے ہیں یا اپنی ماں کو تو اس پر زکاط ہے کہ نہیں ہے اگر دیکھیں زکات کا ایک نصاب ہے نصاب پچاسی گرام سونا ہے جب وہاں تک نصاب پہنچتا ہے تب اس پر دکات ہوتی ہے اور وہ پچاسی گرام اس کے اندر شمار کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پچاسی گرام کے بعد جو سونا ہوگا اس پر زکاس دیں گے اس کو بھی شمار کیا جائے گا تو پچاسی گرام سونا بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا اب رہا عورتوں کو جو زیور دینے کا معاملہ ہے تو ہمارے ملکوں کے اندر جو عورتوں کو زیور دیا جاتا ہے دو قسمیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ انسان جو زیور دیتا ہے مہر کے طور پر اگر مہر کے طور پر دیتا ہے دیور تو یہ زیور عورت کا ہے یہ اس کا حق ہے آپ اس کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ نے اسے زیور دیا ہے پہننے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تو وہ جو ہوتا ہے زیور وہ عام طور سے مشور ہی کا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے صرف استعمال کے لیے دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے اسے بیچ لیتا ہے عورت کی اجازت کے بغیر بھی اسے زمین خریدنا ہے پلاٹ خریدنا ہے کوئی سامان خریدنا ہے پیسے نہیں اس کے پاس تو کیا کرتے ہیں زیور کے بیچ دیتے ہیں تو اگر ایسا زیور ہے جو آپ نے اسے استعمال کے لیے دیا ہے تو اسی صورت میں شوہر کو چونکہ شوہر ہی حقیقت اس کا مالک ہے لہذا شوہر کو اس کی طرف دکات دینا چاہیے اور اگر کا نام ہے شوہر کے بجائے یا اگر عورت پر دکات فرض تھی لیکن شوہر نے نکال دیا ہمدردی میں پیار اور محبت میں تو کوئی مسا نہیں ہے شوہر اس کا تعاون کر سکتا ہے اور اس کی مدد کر سکتا ہے اس مسئلے میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے کہ وہ جو زیور دیا گیا ہے وہ چونکہ استعمال کے لیے ہے اصل مالک یہی ہے لہذا جو ہے وہ کیا نام ہے شوہر ہی اس میں سے نکالے گا اور وہی وہ زیادہ اس کا حقدار ہے اور اگر عورت نکال دیتی تو بھی کوئی مسانی اگر اس کے پاس الگ سے پراپرٹی ہے یا اس کے پاس مال ہے تو مسئلے کے اندر وہ ہے اور مسئلے کے اندر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اللہ آپ لوگوں کی توجہ پر جا رہی کہ آپ لوگ کے متعلق جواب سے ان کو بہت بغور فرما رہے ہیں اگلا سوال ہے ہم تراوی کا طریقہ نیشا کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی یہ بھی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے اسے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے اور رمضان میں عام طور سے یہ سوال نئی طریقے سے آتا رہتا ہے تراوی یہ سنت ہے اور فرد نماز ذائقات فرد ہے اور آپ کو فرد نماز پڑھنی ہے جماعت ہو رہی ہے تو عام طور سے چونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس مسجد کے اندر بھی اور عام طور سے مسجدوں میں ہی ہوتا ہے کہ جماعت قائم رہتی ہے لوگ الگ سے جماعت قائم کر لیتے ہیں ادھر فراضی کی جماعت چل رہی ہوتی ہے ادھر کبھی کبھی ایک ایک مسجد میں تین تین جماعتیں رہتی ہیں اوپر الگ دائیں طرف الگ بائیں طرف الگ اور سب لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں یہ عمل یقیناً درست نہیں ہے اور یہ سنت اور اسلام کا کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے ایک مسجد میں ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہونی چاہیے یہ فرض نفل نماز یا سنت نماز ہو رہی ہے آپ کو فرد نماز پڑھنی ہے اب آپ کے سامنے دو اختیار ہے ایک اختیار تو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ امام کے ساتھ امام کی نیت امام کے ساتھ ہے سنت کی آپ کی جو نیت فرد نماز کی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے نیتوں کے اختلاف سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے جو حسط محاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجت نبوی میں ایشا کی نماز پڑھتے تھے بخاری کے حدیث ہے مسلم کے حدیث ہے اور اس کے بعد جب اپنی قوم میں جاتے تھے تو اپنی قوم کے لوگوں کو ایشا کی نماز پڑھاتے تھے ایشا کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنے والے نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کے شاکر نماز پڑھتے تھے اتنا تو بخاری مسلم کے اندر ہے لیکن اس کے آگے جو ابن حبان اور مسد احمد کی اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر موجود ہو یہ ہے کہ تک خاکی میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ حس محاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نماز ہمارے نبی کے ساتھ ہوتی تھی وہ فرد نماز ہوتی تھی اور اپنی قوم میں جو پڑھاتے تھے وہ نفیل یا سنت کی نیت سے پڑھاتے تھے اب یہ یہ بھی روایت صحیح ہے گرچہ سے بخاری مسلم کی نہیں ہے کیونکہ بخاری مسلم کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کتابیں ہیں جن کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہیں تو یہ جو حدیث ہے اس سے اس مسئلے کا حل مل گیا ہمیں کہ اگر کوئی سنت یا نفل پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے انسان فرض نماز پڑھ سکتا ہے کوئی حرض نہیں ہے نیت کے اخلاف سے جو ہے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تراوی کی نماز دو دو رکعت ہوتی ہے آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اگر آپ کو دو رکعت ملی ہے امام جب سلام پھیل لے آپ کھڑے ہو جائیں تو رکعات پوری کر لیں اگر آپ کو ایک رکعت چھوٹ گئی ہے آپ دوسری رکعات کے اندر آئے ہیں امام جب تصور کرے گا آپ کھڑے ہو جائیں مزید تین رکعات پڑھ کر کے پھر شریف سے ساتھ کی نماز ہو جائے گی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے ہی آپ جب حرم جاتے ہیں وہاں بھی دیکھیے تراویح کی نماز ہوتی ہے آپ ساسر رہتے ایسا کی نماز پڑھنا تو وہاں پر آپ کو بعد میں کھڑے ہو کر کے پورا بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ کو دونوں رکاج امام کے, کے ساتھ مل گئی تو بہتر یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں آپ کو جماعت کا بھی سوا مل جائے گا اور آپ کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی دوسرا طریقہ جو آپ کے لیے جائز ہو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل نہ ہوں آپ الگ سے اشاق کی نماز تنہا پڑھ خاموشی کے ساتھ یہ بھی آپ کے لیے جائزہ درست ہے لیکن تیسری شکل جو ہم نے اجاز کر لکھی ہے کہ امام لوگ جو ہے جماعت بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے کئی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں خطان درست نہیں ہے اور شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک مسجد کے اندر دو جماعتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہے اس سوال کا جواب جو ہمارے شیخ نے مجھ سے کیا جاقم اللہ خیر جزا. سونے زکا کے مطابق ابھی شیخ نے جواب دیا ہے مگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم نے سونا خریدا تھا اس وقت کی قیمت سے زکا پیدا کریں گے یا پھر بر وقت جو قیمت ہے اس سے جکا کریں گے دیکھیے جو بر وقت قیمت ہے اس کے لحاظ سے آپ ڈکا پیدا کریں گے جیسے آپ پلاٹ خریدتے ہیں پلاٹ مہنگا ہو جاتا ہے بعد میں تو جو کرنٹ قیمت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے انسان تکا دیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مٹی آ جاتی ہے سستا ہو جاتی ہے زمینیں سستی ہو جاتی ہیں یا پلاٹ سستے ہو جاتے ہیں تو جو کرنٹ قیمت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے انسان تک آتا ہے ایسے ہی سونے کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو کرنٹ قیمت ہوگی اس کے لحاظ سے انسان تک آ دے گا سوال بلکہ اس میں لفظ کا پوچھا گیا ہے گاڑی برابر کی ہے جی رائی برابر رائی کے برابر رائے تو سمجھتے ہیں ہردل کیسے ہیں اس کو عربی زبان میں اور رائی کا تیل ہوتا ہے ملتا ہے بہت معمولی معمولی ہوتا ہے چھوٹا چھوٹے دانے ہوتے ہیں رائی کے کروڑ جی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تیل نکالا جاتا ہے ہندوستان وغیرہ سرسوں بولتے ہیں اسے رائی بھی بولتے ہیں اسے تو جی جی تو بہت معمولی سا ہوتا ہے تو اصل میں یہ مثال قدیث کے اندر دیگر آئے گی برابر بھی یعنی اگر معمولی بھی ایمان کسی کے پاس ہوگا توحید ہوگی تو اللہ رب برامین اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا تو یہ ہے جی شرط یہ ہے کہ انسان کی توحید پر ہو اگر شرک پر اس کی وفات ہوگی تو ایسے انسان کے لیے نفرت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہمیشہ اور دائمی جہنم ہے ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے لیے دائنی جہنم ہے باقی شرک علاوہ جو بھی گناہ ہیں اس سے کم تر ہیں اسے اللہ رب العامی نے کیا فرمائی ہوا ہے فروغ کمتر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک سے کم تر ہیں ان کی مفرت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلے ہی معاف کر دے اور اسے جنت داخل کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے اسے جہنم میں لے جائے اور جتنی سدا اللہ نے ان گناہوں کی جو اس نے شرط کے علاوہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جتنی اللہ نے مقدر کر رکھی ہوگی اتنی گناہوں کی سزا ملنے کے بعد توحید اگر اس کے پاس باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان ضرور جنت کے دل لے کر کے آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس توحید ہے تو آپ ہر طرح کا گناہ قبیدہ کرتے رہیں ظلم کرتے رہیں چوری کرتے رہیں ڈکیتی کرتے رہیں تیبتیں چوہ خوری کرتے رہیں لوگوں کے ماں حلف کرتے رہیں اور بدغلتی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے کہ بھائی تو میں موہید ہوں میں توحید والا ہوں جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا یہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں یقیناً غلط نہیں ہے یہ غلطی ہے یہ اللہ حربلامی پر ایک جسارت ہے اور اللہ ہر غلامی پر اس سے زیادہ ہی یعنی یہ سمجھنا کہ ہم ضرور جنت کے اندر جائیں گے تو میرے بھائی یہ اس طریقے سے کرنا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ادب کے خلاف ہے لہذا جو انسان کو چاہیے کہ توحید پر بھی قائم رہے اور اس طریقے سے جو گناہ قبیدہ ہیں اور جو دیگر گناہ ان تمام چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے کیونکہ جہنم کی سزا کتنی سخت ہوگی انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے سوال جو جواب دیا تھا اسی کے مطابق کیا گیا ہے سالوں کے روزے کے بارے میں بھی ایک ہے جو آپ نے جواب دیا دیکھیے اگر گزرے ہوئے روزوں کے بارے میں بھی وہی حکم ہے اگر وہ طاقت رکھتی ہے پذا کی تو پذا کر لے وہ اگر نہیں رکھتی ہے وہ طاقت تو پھر ہر دن کے بدلے کی اس چیز کو کھانا کھلا دے جی دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کر لے وہ چیز اس کے لیے جائے جی جمعہ کے دن خطبے سے پہلے جو دو رکعات پڑھی جاتی ہیں وہ تحیت المسجد ہے یا جمعہ کی سنت دیکھیے جمعہ سے پہلے جو دو رکعات پڑھی جاتی ہیں وہ تحت المسجد ہے اور, اور وہ سنت موقع ہے اور جمعہ کے دن بطور خاص تاکید کے ساتھ اس کا حکم آیا ہوا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ ایک عام حدیث کے جماعتی دادا حضم المسجد بلاحج علی ستر کا رکعت ہے تو بخاری مسلم کے دیشے ہیں یا تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے جب تک دو رکعت نہ پڑھے نہ بیٹھے یہ عام حکم ہے آپ کا لہٰذا بھی انسان مسجد کے اندر آئے اگر جماعت قائم نہیں ہے یا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہو جیسے کھڑی دوپہر ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو یا جماعت قائم ہو تو پھر انسان کو دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے اگرچہ وہ اثر کے بعد آئے کیونکہ اثر کے بعد جو نماز پڑھنے سے بنا کیا گیا ہے وہ عام نفل لیکن وہ نماز جس کا کوئی سبب ہے وہ آپ فجر کے بعد اور اس طریقے سے اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد اگر کوئی مسجد میں آئے گا تو دو رقع حت المسد کے بعد بیٹھنا چاہیے اس طریقے کے اثر کے بعد اگر آپ طباف کرتے ہیں تو دو رکع طواف کے بعد پڑھنا پڑتا ہے پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے اس طریقے سے اگر جنازہ ہو گیا تو آج جنازے کی نماز پڑھیں گے تو یہ طیتر المسد ہے جمعہ کے دن کے بارے میں یہ ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ اگر ہو بھی رہا ہو تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس راجہ احدکم ولامت خلا ع جی کا جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکاج پڑھے لکھے نہ بیٹھے تو حیدر مسجد ہے یہ اور سنت موقع ہے اس لیے اگر خطبہ شروع ہے تو دو رکات پڑھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے یہاں میں بتا دوں کہ یہاں کئی غلطیاں ہمارے بھائی کرتے ہیں ایک غلطی تو یہ ہے کہ دو رکعت کے علاوہ چار چار رکات پڑھنا لوگ سے ضروری سمجھتے ہیں اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں حالانکہ پہلے پڑھنا چاہیے اس کے بعد بیٹھنا چاہیے ہمارے نبی قیدی سے نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نہ پڑھ لے اور فجر اور ہر کی جمعہ کی نماز سے پہلے یہی دو رکاط ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کی خواہش اور مرضی ہے جو اتنا پڑھنا چاہیں آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے جمعہ کے خطبے سے پہلے البتہ جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعات سنت موقع ہے مسجد کے اندر دو دو کر کے پڑھیں گے اور اس طریقے سے اگر دو پڑھتے ہیں گھر میں آ کر کے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جمعہ کے خطبے سے پہلے دو رکع یہی دو رکعات یہی سنت موقع ہے اس سے زیادہ انسان کے پاس اختیار ہے اگر وقت ہے تو پڑھے اور اگر وقت نہیں ہے دو رکاض پڑھ کر کے امام کا مدعا سنیں اگلا سوال ہے بہتری کے اوپر میں دونوں شہر کے سامنے جواب دینے کی بحال گستاخی کر رہا ہوں اور چونکہ یہ قاعدہ ہے فوق فوقلازم جو ہے ادب سے اوپر ہوتا حکم شیخ نے کہا کہ آپ ہی دیجئے تو میں شیخ دونوں شیخ کا حکم مانتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی جسارت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے بہرحال یہ شیخ ہے ان کا یہ توازن ان کی خاص ہے کہ مجھے جیسے شخص کو انہوں نے جواب دینے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس حسلسل کو برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرنا جو کیا سوال ہے قبر کے اوپر کی کوئی دعا نہیں ہے قبر کی زیارت کی دعا ہے قبر کے اوپر قبر پر چڑھنا نہیں آپ کو جا کر کے خبر پر چڑھ کر کے آپ دعا پڑھیں قبر کی زیارت کی دعا ہے اور دعا یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل مومنسم اللہ اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کی جماعت تم پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے اللہ تعالی تمہاری تمہاری حمایت میں ہو تمہاری نصرت کرے ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ ابوالعالمین سے آخر کا سوال کرتے ہیں تم ہم سے پہلے ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں تو یہ وہاں جا کر کے یہ دعا ہے میرے بھائی یہ سلام نہیں ہے یہاں ہمارے بہت سارے بھائیوں غلط فہمی ہے کہ ہم جا کر کے ان سے سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ کو سمجھتے ہیں حالانکہ سلام نہیں ہے یہ دعا ہے جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اس طریقے کے کی دعا ہے بازار کی دعا ہے آپ اردو کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور ہم اس طریقے وقت دعا پڑھی جاتی ہے بہت ساری دعا ہیں انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب آپ فرستان کی زیارت کریں تو یہ دعا پڑھیں یہ سلام ان سے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ مردے سنتے نہیں ہیں جب وہ زندہ تھے تو اگر کچھ دور ہوتے ہماری بات نہیں سن تو مرنے کے بعد ہماری بات کیسے سن پائیں گے کوئی مردہ کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے بس یہ دعا ہے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان سے جا کر کے دعا مت کروانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے شریعت کے اندر آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے ان کے لیے امال کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو یہ ہے قبرستان کی زیارت کی دعا جو آپ کے سامنے بتائی گئی دعا کے اندر سے نے مت اس کے بارے میں اپنی تقریر کیا ہے مگر ایک بھائی بار بار اشارہ کر رہے ہو وہ اس کی دلیل لے ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ وسیلا ریل اللہ کا وسیلا دعا میں ہو اب اس کا جواب کیا دوں مجھے سلطہ لگتا کہ انہوں نے شاید تقریر سنی نہیں ہمارے شیخ کی شاید وہ بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے تقریر نہیں سنی ہے اللہ سے وسیلہ یعنی غیر اللہ سے وسیلا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو جن کی وقات ہو گئی ہے ایک وہ جو زندہ ہے جن کی وفات ہو گئی ہے ان کا تو کسی بھی طرح کا آپ وسیلا نہیں لے سکتے ہیں یعنی ان سے آپ کسی بھی طرح کی درخواست نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے اور وہ جو ہے آپ کی کسی بات کو سننے پر قادر نہیں ہے جو زندہ ہیں آپ ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ مارے لئے دعا کریں یہ, یہ وسیلہ کسی سے کسی زندہ انسان سے دعا کی درخواست کرنا جیسے آپ عمرے پر جاتے ہیں تو آپ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں آپ مائے لئے دعا کرنا ایسے ایک حدیث آتی یہ ہے ہنسے ہوئے کے تعلق سے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرنا ان سے دعا کی درخواست کرنا یمن سے قافلہ آتا ہے اور تم نے فاروق رضی اللہ عموماً اطلاع ملتی ان کے دور خلافت میں آپ اس قافلے کے پاس گئے اور ان سے پوچھے کہ آپ لوگ کس قبیلے سے ہیں کہا حزد اور قرن سے ہیں کہا ٹھیک ہے کہا تم میں سے کوئی ہے جن کا نام اویس ہے کہا کہ ہاں اویس ہیں ان سے آپ نے پوچھا کس قبیلے سے کہا حزد اور قرن سے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں نے برس کی بیماری تھی اور برسنی سفیدی کی بیماری سب ٹھیک ہو گیا لیکن ایک سکے کے برابر تمہارے جسم کے اندر ابھی بھی باقی ہے کہ یہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ ہیں جن کی تم خدمت کرتے ہو اس وجہ سے تم جو ہے یعنی ان کی بہت خدمت کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تو ہمارے نبی ان کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ قسم کھاتے ہیں تو قسم کو پوری کرتے ہیں تو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فاروق سے فرمایا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو تم ان سے دُعا کی درخواست کرنا اور صحیح مسلم کہنی چاہیے اور یہ ہفتے عرب ان عنہ جن کو سید الطعبین کہا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے لیکن انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نہیں مل پایا اور اس طریقے سے یہ جو ہے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھے تو پھر جب آ ہفتے فاروق ان سے سوال کیا تو کہا کہ کہاں پر وہ ہے برس کی بیماری تو باقاعدہ انہوں نے پیٹھ بھی دکھائی جہاں پر وہ کی بیماری تھی تو اس طریقے سے انہوں نے ان سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یہ تمہاری ان سے ملاقات ہوگی دعا کی درخواست کرنا اس سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو جس کے لیے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو زندہ ہو اس سے دعا کی درخواست کرنا یہ ایسی ثابت ہوتی ہے دوسرا مسئلہ بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ امرے فاروق نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے خط لکھ دیتا ہوں کوفا جو جا رہے ہو تم تمہارے لیے میں خط لکھ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں مجھے خط کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے خط نہیں لکھا امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہنے کے باوجود بھی تو پھر جو ہے آہ اور آپ نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے کے لیے دعا فرمائی تو, تو یہ ثابت ہوا کہ زندہ شخص سے انسان دعا کی درخواست کر سکتا ہے اور اس چیز کی جس پر انسان حاضر ہو دعا آپ کروا سکتے ہیں چیز نہیں مانگا جو جس پر اللہ رب العالعالمی نے کسی وقت عام نہیں دیا جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے پوری گفتگو اس موضوع پر فرمائی دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے دین داری میں نیچے ہے اس سے بھی آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کوئی ضروری کی دعا کرنے کے لیے جو آپ سے زیادہ نیک متفق اسی سے آپ دعا کی درخواست کریں یہ حد اور انہیں امام احمد بن الحبل رحمتہ اللہ علیہ نے سید متعب قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اویس قرنی نہیں اگر ایک لاکھ بلکہ پوری دنیا اویس ہو جائے تو بھی عمر فاروق رضی اللہ الطع نو سے زیادہ اونچا مقام نہیں ہو سکتا یہ مقام ہے ایک شہادی کا عمر فاروق رضی اللہ الطع نو ایک شہادی کا یہ مقام ہے تو اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کہا کہ تم اُن سے دعا کی درخواست کرنا انہوں نے دُعا کی درخواست کی لہذا دعا کی درخواست ایسے شخص سے جو آپ کی بات سننے پر قادر ہے اور آپ کی بات تو سن رہا ہے آپ اسے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آم میرے دعا کریں جی ہاں یہ چیزیں تو چلی آ رہی ہیں باقاعدہ صاحب کرام ایک دوسرے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے اور ایسی ایک آدمی بھی اس دعا کی درخواست کرتا ہے تو دعا کی درخواست کر سکتے اس میں کوئی حج نہیں لیکن اس میں بھی پولما نے بیان کیا ہے کہ کی کمال توحید یہ ہے کمال توقع یہ ہے کہ انسان کسی سے دعا کی درخواست بھی نہ کرے بلکہ وہ خود دعا کر لے اگرچہ یہ چیز آپ کے جائز ہے دعا کی درخواست کرنا لیکن کمال توحید اور کمال توقع کے خلاف ہے کہ آپ کسی سے دعا کی درخواست کریں اسی لیے صاحبہ ہے کہ ان کے سوٹے گر جاتے تھے ان کے چاقو گر جاتے تھے لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہے حالانکہ تھے حالانکہ وہ چیز جائز تھی کہ مسافر سے کہہ دیں کہ میرا سوٹا گر گیا اٹھا کر کے آپ دے دو میں تم اونٹ پر بیٹھا ہوں اترنا پڑے گا پھر چلنا پڑے گا لیکن اترتے تھے باقاعدہ اور سوٹے کو لیتے تھے تو یہ چیز لیکن جائز ہے ایسی چیزوں سے ایسی چیزوں کی دعا کرنا کیا اسے دعا کی درخواست کرنا جو ان کے اختیار میں لیکن یہ بھی چیز علماء نے بیان کیا کمال توحید اور کمال توکل کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی اللہ تفصیل سے ہمارے بھائی نے جو بار بار سوال کیا ہے وہ چیز انشاءاللہ ان کا اس کا ختم ہو گیا ہوگا آج کی سوال ہے کوئی بھائی مزارات کے مکھی چاول کھانا چاہتے ہیں یا آنے والا ہو تو اس کا اچھا قیلا استعمال کر کے سوال کرتے کھانا جو دیکھتا ہے اور رات خدا ہے تو آپ یہ نیت کہ یہ صرف تیری ہی طرف سے ہے اے خدا صرف دیتا ہے شیخ ہے توسیع صاحب مزارات کے متفس ہیں اور ان کی پوری تقریریں ایسے ہی لوگوں کی خلاف ہوتی ہے اس لیے میں اس کا جواب نہ دیتے ہوئے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا جواب دے دے ختام ہوں اس کے طور پر شروعات میں نے کی تھی ہفتہ ہمارے شیخ محترم فرمائیں گے جیسا کہ ہمارے شیخ نے کہا کہ آخری سوال ہے تو آخری سوال کا جواب میری درخواست ہے کہ ہمارے شہر پہ مطرب ہی دینے ہزار نہ سوال کیے تھے وہاں پر آج نہیں کبھی کسی اور سامنے کی یا تھا انہوں نے کہا نہیں وہاں میں تھا نہیں بیا تھام ہوتی ہے وہ کی عادت خراب ہے نہ اللہ کے نام تقسیم ہوگا اللہ کی ادر ہوگا وہ خراب ہے اللہ کی عبادت ہے ماں کی عبادت ہے اور وہی چیز بابا شہر احرد کے نام پہ جب سیم ہوگی تو وہ اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے اللہ کی عبادت میں اس کو شریف بنانا ہے یہ شتابی نماز میں چارمی مدال ہے دوسری مدال ہے مرتبی مدال ہے علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کی ہے. فرمان میں ہے راعت اللہ کی لاگت ہے جو اللہ کی لاگت کسی اور کے نام پہ رفا کرے اس میں اللہ کی لاگت ہے اور اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے تو وہ جب بکرا ضدہ کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کرے تو یہ اللہ کی رحمت سے محبوب ہو جاتا ہے تو اس طرح تو بابا جی کے دور کی یادی کی ہو یا کوئی پید کی ہو یا کوئی حرم شریف کی ہو جب وہ منسوب ہوگی غیر اللہ کی طرف تو آپ نے اپنا مال غیر اللہ کو راضی کرنے کے کی لیے خخش کیا آپ نے رحم اللہ کی عجادت کی یہاں پہ اقدی کی لہر دکھائیے آپ کے دروازے نے کوئی شخص اللہ کی نظر و نیا آئے نظر اللہ کو کی صدا لگائے تو محمد پیارے یہ ہاتھ ہے ہم نے نہ لیں گے رشتے داری بنا لوگ پڑوسی ہے اس پتہ بھی لگ جائے گا یہ کون ہے بیٹے سے لے لو کو بیٹھیں گے فریدے کھا دیں آپ نے لینا ہی دیا آپ کی آنے کھانا شروع کر دیں میں تمہیں جا رہا ہوں آپ کے پڑوس میں بھی آپ کے وادی کی تو کرنے والا ہوں کا دشمن ہے وہ کھانا لے کے آئے گا تو لوگ آپ کی خاندانی غیرت جائے گی تو جب ایک شخص وینتا کے نام کی مطلب نیاز لا رہا ہے جو سورج سے پڑھ کر حرام ہے وہ ویلتا کی ابادت ہے تو آپ کی نانی کیوں نہیں جا رہی لہذا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاد اس لیے نہیں دی جائے گی کچھ چیز خران ہے رزت خان ہے لیکن جب وہ منسوخ غیر اللہ کی طرف ہو گئی تو وہ اس کی علاقے والا ماہرہ ہو گیا وہ حرام ہے تو سے اپنے ناموں کو بچائیے اللہ ہمیں توحید کی غیرت ما فرمائے اللہ اسی غیرت سے باقی رکھے اے اللہ ہم جتنے یہاں اور رازے ہوئے ہیں خود سے سوالی ہیں مولا اور لکھمن سے ہمارے سارے ناموں کو برنام. ہماری سطحوں کو معاف فرما دے ہمیں حصہ <متززہ> رکھنا تو اینان پہ رکھنا اللہ میں موت دینا تو اینان کی بہترین حالت میں دینا اللہ ہمارے پیارے بھائی ہماری اس ضلع کے مین کے محافظ یمن کے ماڈل پر ضرور کے باڈر پر عہد سے خوشیوں سے بسر بیکار ہیں اللہ ہماری ان نوجوانوں کی مدد کرنا اللہ ہمارے مجاہدین کی مدد کرنا اللہ ہمیں کی مدد کرنا جو ہے اللہ کو یاد رکھے ہیں تاکہ ہم سوئیں وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں اللہ تو ان پر اپنی رحمت کی برسا سکتا ان سے جو شہری ہوتے میرے پاس آ اللہ ان کی میرے دوست جو, جو زخمی ہے اللہ ان کو شتا رہا سلام ہے اے اللہ ہمارا میرے لیے نہیں ہے مجھے دلیا میں تو میرا ہے ہمیں جب موت دینا اس ہاتھ میں دینا تو ہم سے بال ہی ہو ہم سے بالی